السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سوہنا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہاں جی سوانا بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے ہاں جی اور آپ ایسا کرے ہم گریب لوگوں سے چندہ لے لیں لیکن اپنا نیٹ کا کنیکشن تھوڑا سا اچھا لیں میں روم والوں سے اپیل کروں کہ آپ کے لیے چندہ جمع کیا جائے نیٹ کا کنیکشن اچھا دینے کے لیے ارے بھائی اتنے گٹیا نیٹ کے کنیکشن رکھتے ہو اور پھر حسن رضا سے باتیں سنتے ہو تو مجھے بھی شرم آتی ہے اس لیے بھائی آپ برائے مہربانی بہت مہربانی ہوگی ہم چندہ جمع کر لیتے ہیں آپ کے لیے تو تو چندہ آپ کو جمع کر دیتے ہیں آپ کم از کم تھوڑا سا اس کو اچھا کرتے ٹھیک ہے یہی تو میں تو یہی مشورہ دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں اور میں بھی چند جمع کر کے دے سکتا ہوں اور اپنی جیب سے کچھ نہیں دے سکتا آپ کو کیونکہ مولوی چند جمع تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی جیب سے نہیں دیتے और माशाला रिजवान भाई आप ये देखे फिर ये टीवी ये यार इसका ये कैमरा कोई तोड़ नहीं सकता है जब भी मैं आता हूँ ये कैमरा लेके आ जाता तो आप रिजवान भाई मैंने आपका वो देखा है माशाला बहुत खूबसूरत है ये बहुत क्या खूब आपने لکھا ہے مزہ آ گیا لیکن چونکہ میں اس کی جلدیں جو ہے نا وہ پاکستان لے گیا ہوں اس میں ایک جگہ تھوڑا سا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی چند دن باقی ہیں چار پانچ چھ دن جی تو میں سکین کر کے آپ کو وہ دوں گا کہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ گوں کھا رہا تھا آپ سمجھے نا گوں کھا رہا تھا کسی نے کہا نامک بولا وہی کر رہے ہیں تھا جب یہ میرے اندر تھا تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا میرے اندر جا رہا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی تھا وہ, کہت... اہنی... <laughs> وہ یہ تھا کہ ایک آدمی ماں سے جنا کر رہا تھا جی اہنی... ماہ سے جنا کر رہا تھا तो किसी ने कहा बेवकू और नमक बोला ओ ये तेरी माँ है तू क्या कर रहा है, है जी वो कहने लगा जब मैं इसके अंदर था तो किसी को इतराज नहीं था आगे कुछ नहीं मेरी बेटियां बहनें भी बैठी होंगी बच्चियां बैठी, बैठी होंगी बस यही काफी है लेकिन आप ना इसको इसको कोशिश करके ना ऐसी चीजें इनकी लगानी चाहिए एक दूसरी बात ये है کہ اے میں انشاءاللہ جاتے کے سر سب سے پہلے ایک تو اس کی شادی کی جو ہے نا میرے پاس کتاب ہے اس کی شادی کی جو اس نے رویداد لکھی ہے ارے نانے کی جگہ تھا نانا تھا دوتی سے اس نے کیا کر لیا ہاں جی ایسی, ایسی ایسی اتنی لمبی داستان ہے وہ وہ اپنے آپ کو خود ہی پانچ سو گالی اس نے دی ہوئی ہے اس میں جی وہ ایک تو وہ سکین کر کے لگانی ہے دوسری ایک ہے اشرف علی چوری وہ بھی ایک پوری کتاب ہے اشرف علی چور نا اس کا دوسرا نام ہے کمالا تشرفیہ وہ مرضیوں نے چھاپی تھی کہ اشرف علی چور ہے اس نے ہمارے مرزے کی جناب عبارت چوری کر کر کے اپنی کتابیں لکھی یہ واقعی چور تھا بہت بڑا چور تھا اشرف علی چور کے انوان سے نا آپ نے لکھنا ہے یہاں میرے پاس تذکرہ غوثیہ موجود ہے تذکرہ غوثیہ شاہ غسلی کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہے لیکن وہ ہمارا نہیں ہمارا نہیں وہ شیعہ کا لکھا ہوا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ غوثلی کلندر پانی پتی ہم تو رحمت اللہ علیہ جس کے جس کے ساتھ یہ بات مشہور ہو یہ اللہ کا بزرگ تھا ہم کہتے ہیں رحمت اللہ ہے لیکن اشرف علی تھانوی نے اسے اپنا بزرگ مانا ہے کہ ہمارے بزرگ تھے وہ جی سُنی ہو دیو بندیوں کے بزرگ تھے گوس علی کلندر پانی پتی جو چیزیں لچر واہیات چیزیں جتنی آپ عبادت یومیہ سے نکال کر لگا رہے نا سب کی سب یہ تذکرہ گوسیا میں موجود है آپ تذکرہ غوشیہ کو پڑھ لیں افادات یومیہ کو پڑھ لیں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ سو میں سے نبے عبارتیں اس نے چوری کی ہوئی ہیں یہ چور تھا بہت بڑا چور تھا اس لیے ان کو مرضیوں کو کتاب لکھنی پڑی کہ اشرف بڑی چور کھانوی چور تو اس لیے جناب ایک آپ ایسا بھی بنائیں گے میں یہ عبارتیں میں دوں گا انشاءاللہ شاء آپ کو ہے جی کھانوی چور کے انمان سے نا بنائیں گے یہ تمام چیزیں میرے پاکستان پہنچنے کے بعد انشاءاللہ وہاں سے دوں گا وہاں میرے پاس پورا انتظام ہے انشاءاللہ شاء جی؟ تو وہاں سے دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ خیر آپ تشریف لائیں کیونکہ آپ کا ہاتھ ریخ تھا تو اس لیے میں رہا ہوں پھر انشاءاللہ دوبارہ آتا ہوں مجھے لگتا ہے اب کسی نے مائز پر نہیں آنا ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے مائز پر نہیں آنا تو مجھے ہی رہنا پڑے گا تو میں اگر رضوان بھائی کو بات ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کی بات سنتا ہوں آپ ہاتھ ریت پر معنی دناک کے روم چھوڑ کر بھاگ گئے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی صرف ایک ہی آدمی روم میں نزر آ رہا جی ماشاء اللہ آپ کی آئی ڈی تو مجھے پہلے بھی نزر آ رہی تھی آپ موجود ہیں ہاں جی ایک ہی آدمی دیکھ لو ایک ہی آدمی ہے آپ کھڑا کرنے والا ایک آدمی دوسرے سب لگتا ہے باغ میں ارے بھائی مجھے دیکھتے باغ کیوں جاتے یہ سمجھ نہیں آتی میں کو ڈراؤں چیز تو نہیں ہوں ابھی سوانا بھائی تھا سوانا بھی ادھر تھا رضوان بھی ادھر تھا رضایہ کار بھی ادھر تھا ابھی ماشاء تین ہو گئے تو چار ماشاء اللہ نہیں آپ تو ہیں آپ ماشاء اللہ ڈبل کام کرتے ہیں آپ ڈبل کام کرتے ماشاء اللہ رضوان بھائی یہ دیکھیں آپ کم از کم اس بات کا تو خیال رکھیں کہ جتنی دیر میں بیٹھا ہوا ہوں تو کم از کم آپ اتنی دیر سے کریں میں بھی تو اس چیز کا خواہش مان دوں کہ آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ بیٹھے جزاک اللہ خیر نہیں سننے کے لیے ایک آدمی بھی بہت ہوتا ہے تو رضوان آپ مائک پر آئیں گے یا میں اپنا کوئی شروع کروں آئیں گے السلام علیکم محمد اللہ نہیں حضرت میں وہ تھوڑی ذرا اوے اٹھ او گیا تھا اصل میں تو اس لیے میں جو ہے وہ ڈراپ کر دیا پھر میں ابھی آیا میں اصل میں جو ہے وہ پھر مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیان جب آپ شروع کریں تو کوئی بھائی ہیں جی جس کو وہ جو وہ اس بیان, بیان کو ریکارڈ کر لیں کیونکہ انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ سجاد بھائی نے شیعوں کے اوپر بھی ایک اسپیشل ویب سائٹ جو ہے وہ بنانی ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ بیانات کی بہت ضرورت رہے گی ٹھیک ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ آن لائن اسپیچیز نہیں ہیں شیعہ کے اوپر ہمارے علماء کی آن لائن یعنی تو اس لیے جو ہے وہ کوئی کون سا بھائی ریکارڈ کرے گا بھائی ایک ایک بھائی آپ کر سکتے ہیں بھائی کون سا بھائی جو ہے وہ فضان مدینہ بھائی آپ ہیں روم میں فضان مدینہ بھائی جو ہے وہ کریے مجھے ٹیکس نہیں آ رہا کسی کا بھی کیا رہا ہے یا نہیں لکھ رہا تو میں صرف یہی میں نے کہنا تھا کہ وہ بھائی اس کو ریکارڈ کر لیں اگر سنی تاریخ بھائی ہیں اچھا وہ تو جا چکے ہیں بھائی کوئی اچھا ہیں فیضان مدینہ بھائی ہیں تو فیضان مدینہ بھائی آپ اس کو ریکارڈ کر لیں گے نا انشاءاللہ شاء اللہ آپ اوکے چلو ٹھیک ہے صحیح ہے مجھے بہت دیکھیے ٹھیک ہے حضرت آپ آ جائیں ان شاء اللہ تو آپ تو فرمائیں میں ہوں شاء اللہ کہ میں ساتھ میں جو ہے وہ مجھے تھوڑی ایک میل آنی ہے میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں باہر بھی جانا ہے مطلب تھوڑی تھوڑ تھوڑ دیر کے لیے پھر آتا رہوں میں پھر جاتا ہوں میں یہی بھی عرت میں آپ کو اس کروں گی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کسی کا کوئی خاص موضوع ہو پسند کا ہوشیا کے جو ضروری سمجھتا اسی پر ان شاء اللہ ہاں ماشاء اللہ ہاتھ کھڑا ہوا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے اس کے متعلق کچھ آتا ہوا تو آہ, کریں آپ موضوع لے کے ہیں جو سیاح کے اوپر ہو جو بھی موضوع ہو آپ السلام علیکم رحمتہ اللہ حضرت میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں بعض میں نے سنا ہے میں نے جو ہے کچھ کے بارے وہ نہیں ہے کہ بعض بعض کا مطلب کہ امام حسین کے جہاں بیٹے شہید ہوئے تھے علی اکبر علی اصغر وہاں آپ کے جو ہے وہ بیٹے تھے جن کا نام ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھا تو ان کے بارے میں شیعہ جو ہے وہ کبھی ذکر نہیں کرتے تو کیا اس پر کوئی جو ہے وہ دلائل دیے جا سکتے ہیں ان کی بھی شیعوں کی بکس میں سے یا کچھ جو بھی شیعہ کے بارہ امام کے بارے میں بتائیں اچھا تو یہ بھائی آ ہیں بارہ میں نے تو یہی میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت چلیں یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ نورملی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعلام کی دوسری جو فیملی کے افراد تھے ان کے بارے میں تو پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے کتنی بیٹیاں تھیں ان کی یعنی کیا کیا معاملات تھے اور دوسرا یہ کہ یہ جو خاص کر کے جو یہ جو بارہ امام ہیں شیاحوں کے ہمیں جو اختلاف ہے وہ آخری امام پہ ہے یا ان میں سب پہ اختلاف ہے کیونکہ جو سلسلہ عالیہ قابلیہ میں جو ہم لوگ جو اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں تو ان میں بھی وہ سارے ہی جو گیارہ ابتدائی گیارہ امام ہیں وہ بھی ہم اہل سمجھ والجماعت والے بھی مانتے ہیں تو آخری جو ایک ہے وہ جو ابھی تک چھپا ہوا ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو وہ جو ہے اس میں اختلاف ہے یا کچھ اور بھی اختلافات ہیں اماموں ہی میں ہمارے تو اگر اس میں موقع ملے گا ضرور بیان فرمائیے گا میں ریلیٹ کرتا ہوں السلام علیکم اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ میرا خیال ہے آج مسئلہ معمت کے بارے میں کچھ ہو گیا اور انشاءاللہ ساتھ ہی کوشش کروں گا اگر وقت بچا تو رضوان کا سوال جو ہے اس پر بھی روشنی ڈالوں گا اور اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ وہ صرف اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ یہ نام جو ہے نا ابو بکر عمر جو ہیں یہ شیعہ کو ویسے ہی نہیں اچھے لگتے نا اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں کرتا باہر کے انشاءاللہ اس پر جو ہے تبصرہ ضرور ہوگا لیکن آج کا جو موضوع ہوگا وہ انشاءاللہ شاء اہل سنت و جماعت کے حوالے سے اور شیعہ حضرات کے حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ آیا واقعی جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں اسی طرح ان کا عمل بھی ہے یا نہیں مسئلہ یا معمت کے موضوع پر ٹھیک ہے نا تو یہ موضوع جو ہے بہت لمبا ہے اگر روم میں کچھ ہے تو اس سے بھی میری التماس ہوگی اگر تمہارا کوئی مولوی تمہاری نظر میں موجود ہے تو میرے کو اگر باتیں غلط ہوں تو مجھے میری سلا کرے اگر صحیح ہو تو کم از کم مان تو لینا مشورہ ہی دے سکتا ہوں اور اور کسی کو کچھ نہیں بول سکتا نا تو آج کا یہی موضوع ہوگا اور آپ لوگ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ اچھے طریقے سے حل کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ اگر یہ لوگ کبھی سوال کریں تو آپ لوگوں کے پاس اس کا مدلل جواب موجود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کا ٹیکس دیکھ رہا ہوں اگر یہ چلتا رہا تو سمجھوں گا کوئی نہ کوئی آدمی مجھے سوچا اگر نہیں چلتا رہا تو سمجھوں گا میں اکیلا ہی لگا ہوا ہوں تو گرامی قدر اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمد, الحمد وکفا رحمان في اللہ الرحمن مَسْتَخْلَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَدَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَى يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئَةً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِقُونَ قال اللہ تبارک و تعلیٰ کی شان حبیب ہی مخبرم و عامرا ان اللہ ولا اکتحل یا من علیہ وسلم تسلیم ولی سید نولانا محمد اما علی سید نولانا محمد اما صحاب سید نا وولانا محمد پہل و و سنت و جماعت کے نزدیک مسئلہ امامت جو ہے اس کا عقیدہ اس قرآن سے اس عائد سے ہم لوگوں نے لیا ہے اور یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ انہیں زمین میں یقیناً اس طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا البتہ ضرور ان کے پسندیدہ دین کی خاطر مضبوطی عطا فرمائے گا اور خوف کے بعد ان کو ضرور امن عطا فرمائے گا اور وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد نشکری کرے گا سو وہی نافرمان فرمان ہے یہ عیت کریمہ جو ہے اس سے ہم مسئلہ خلافت جو ہے امامت جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اس میں سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس کے ساتھ ایک حدیث پاک بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد تیس سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد بادشاہیت آ جائے گی اس پاس پاک مضمون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس تیس سال کا عرصہ جو ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت سے لے کر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک تیس سال پورے ہو جاتے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں خلافت علا من ہاج یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے یہ شروع ہوئی اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیانوں پر ختم ہو گئی تو گرامی قدر یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے ان کے لفظوں اس آیت کے لفظوں پر غور کرنے سے پہلے ایک بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بیان کروں کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان منصب پر فائد ہونے والا جو ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا لہذا خلیفہ کا منصوص من اللہ سمجھ سمجھنا جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے دوسری بات اس آیتے کریما میں یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس خلیفہ کے وقت میں خوف نہیں بلکہ امن کا دور دورہ ہوگا یہ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کاپر اور مشرق پر کاپر اور مشرق کا ان پر تسلط نہیں ہوگا ان پر روب نہیں ہوگا دب دبا نہیں ہوگا تو یہ بات جو ہے نا جو اس آئے سے یہ ثابت ہے وہ اللہ رب العزت نے حضرات خلاقائے راشدین کے دور میں اس کو مکمل فرما دیا تو گرامی قدر اور اسی آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرات خلپائے راشدین کے ایمان لانے کے بعد شرک اور کبر کا ان کے بارے میں شائبہ تک نہیں بہن تک نہیں کیا جا سکتا چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں کسی خلیفے کا نام ذکر نہیں کیا وہ اس لیے کہ اس کا منکر کہاں نہیں بلکہ فاسق ہوگا اگر خلیفہ کا نام اس آئتے کریمہ میں آ جاتا تو پھر کیا تھا کہ انکار کرنے والا کا ہوتا البتہ اس کا منکر جو ہے وہ پاسک ہے <coughs> اب پھر اسی آیت کریمہ کی طرف لیے چلتا ہوں آپ <coughs> مسئلہ خلافت کو سمجھ لیجئے گا <coughs> کہ خلافت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں سے لے کر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہو تک جو خلافت ہے یہ بل اتفاق ہے اور اس کی مزداق ہے جس میں تیس سال کا خطرہ ہے اگر کوئی کہے کہ دو تو خلیفہ تھے اور پہلے تین جو تھے وہ خلیفہ نہیں تھے تو پہلے تین کا انکار کرنے کے بعد دو کی خلافت ثابت ہی نہیں ہوتی یہ بات آپ سمجھیں آپ کہیں گے جی کیسے ثابت نہیں ہوتی جب کہ انہوں نے خلافت کی ہے تو پھر ثابت کیوں نہیں ہوتی تو اس کا جواب اس طرح دوں گا کہ آپ لوگ اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھیں پرانے کریم کے اندر یہ آیت کریم اٹھارویں پارے میں موجود ہے میں پارے کے تیرہویں رکوع میں غالباً یہ آیت کریمہ ہے اللہ نے فرمایا واط اللہ الدین آمن کم وامل الفالحات اللہ تعالی نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے یہاں تک بات جو ہے وہ آپ تو سمجھے کہ بل اتفاق بات ہے اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے لا تخلے پنّا ہوم فل ارد لیاس تخلے ہم کل ارد اب یہاں لفظ ہم آیا ہے نا جو ہوا ہو اگر یہ لفظ ہوتا لیاخل پنّا ہو ماں تو دونوں کی خلافت جو ہے نا وہ اس پر یہ لفظ سادک آتا اور یہاں لفظ ہوم جو ہے یہ جمع کا سیگا ہے کم از کم تین پر اطلاق ہوتا ہے کم از کم تین چوتھے کا اس میں اگر ہو پانچواں ہو چھٹا ہو ساتواں ہو جتنے مرضی تعداد بڑھتی جائے لیکن کم از کم تین کا ہونا ضروری ہے جب تک تین نہیں ہوں گے تو اس وقت تک اس کا معنی جو ہے وہ صحیح صادق نہیں آئے گا لایا تخلے کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن میں بے معنی سا ہو جائے گا لایا تخلے پنّا اگر یہاں لفظ ہوتا لاس تخل پنّا ہوم تو پھر, پھر دوسری بات ہوتی ہم کہتے ہیں کہ دو کے لیے یہ حکم ہے اور کوئی جو ہے اس میں شامل نہیں <coughs> لہذا ان دو کی خلافت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیدنا ن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو شامل کیا جائے تاکہ جمع کا سیوا بن سکے اور جمع کا اطلاع ہو سکے اور جمع کا جمع جو ہے وہ صحیح صادق آ سکے اس لیے ان کو شامل کرنا بہت ضروری ہے اگر کوئی کہے گی جی تیسرے موجود ہیں وہ امام مہندی لیکن یہ بات مجھے نشین رکھیے گا اس آیت میں ایک بات ضروری بات ہے کہ اس میں یہ بات موجود ہے لائیو بدے لننا ہم امنا خوف البتہ ضرور اور ان کے خوف کے بعد ان کو ضرور امنا عطا فرمائے گا یہ شرط ہے خلافت کے لیے اب دیکھ لیں اگر ان تینوں کا زمانہ چھوڑ دیا جائے میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں صرف اس آیت سے انشاءاللہ اللہ آگے جا کر میں یہ تو تمہیدن عرض کر رہا ہوں نا آگے بیان کروں گا کہ یہ لوگ جو ہیں اس کی آڑ میں کیا کیا کچھ کرتے ہیں اور سیدن علی المرتضا کر رم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ جو اس شیعہ سے بھی مخبی نہیں اور اہل سنت سے بھی مخلی نہیں ہے آپ کا زمانہ امن کا زمانہ نہیں تھا بلکہ آپس میں انتشار کا زمانہ تھا اور قطال کا زمانہ تھا اور آپس میں مسلمان جو ہیں اے, کس حالات میں تھے اس سے کوئی بے خبر نہیں ہے اور ایسے زمانے کو اگر امن کا زمانہ کہا جائے تو پھر جو ہے نا اے ان کی اپنی تعویل ہوگی ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بھی زمانہ جو ہے ایسا زمانہ تھا کہ آپ کے دشمن تو آپ کے اپنے شیعہ تھے جنہوں نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو برچہ تک مارا خیمہ تک جلا دیا سامان تک لوٹ لیا اور مجبور کر دیا اس بات پر کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لیں اور آپ خود فرماتے اگر میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ کرتا تو یہ شیعہ جو ہے پکڑ کے مجھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے اور میرے سر کی قیمت جو ہے نا وصول کر لیتے لہذا یہ ضروری ہے کہ امن ہو اور امن جو ہوا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور سیدنا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں امن ہوا ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہاں عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سادات کی رام جو ہیں اہل بیت نظام جو ہیں جن میں حضرت علی المرتضا کر رم اللہ وزالکریم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلیفۂ برحق تھے اور ان کے علاوہ یعنی ان کی اولاد میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ امام باقر امام جا پر امام موسا امام کاظم امام موسا رضا امام تسی حسن سکری رضی اللہ تعالیٰ نم یہ جتنے بھی اما گزرے ہیں سب کے سب جو ہیں سب کے سب ولی کامل تھے اور مقام غصیت پر جو ہیں وہ پائز تھے خلافت پر نہیں مقام غسیت پر جو ہیں وہ پائز تھے لیکن ان میں سے کسی نے نہ تو خلافت کا دعویٰ کیا ہے نہ ہی اس منصب پر پائز رہے ہیں جیسا کہ تاریخ شاہد ہے اس بات پر ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ نہ تو انہوں نے دعوی کیا ہے اور نہ ہی پائز ہوئے ہیں یہ تو صرف اہل ہی نہیں سب جانتے ہیں اس بات کو یہ لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی نے بھی نہ خلافت کا دعوی کیا ہے اور نہ خلافت کی ہے لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے انہیں صرف اپنے مذہبی امام مانتے ہیں اور احادیث مقدسہ میں ذکر خلافت دوسری طرح یو اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد بارہ الاپا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے بعد جو ہیں بارہ خلافا ہوں گے اور ان پر جن پر امت کا اجماع ہوگا ان کے زمانہ میں دین غالب رہے گا <coughs> اس عدیش پارک میں اس کے مسداغ جو لوگ ہیں اس کا بہت بڑا اختلاف ہے یہ بارہ حضرات قوم تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تک تو سب کا اتفاق ہے لیکن ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان میں انشاءاللہ اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بات ہوگی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل سنت اہل بیت کے جو اما ہیں ان کو ہم اپنا دینی پیشوا مانتے ہیں امام مانتے ہیں لیکن ہمارے خلاف جو ہے وہ شیعہ برکا ہے اور شیعہ برکا کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام آپ کے وشال شریف کے بعد امامت کا اور خلافت کا صرف اور صرف حق جو ہے وہ اہل بیت کو ہے اور تا قیامت یہ دونوں چیزیں ان کی میراث میں ہیں اور یہ کہ خلافا کی تعداد بارہ تک محدود ہے اس تعداد سے ایک بھی زائد نہیں ہو سکتا لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے منسوخ من اللہ ہونا لازم ہے یعنی اللہ تعالی یا اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا تعین ہو یہ ضروری چیز ہے منسوس من اللہ ہونا ضروری ہے لہذا جو امام اس طریقے کے بغیر کسی دوسرے طریقے سے منتخب ہو یا کسی غیر رسول کا وہ نامزد ہو تو وہ اس منصب پر آئے گا اور وہ اس منصب کے پائے جانے کے اہل نہیں ہوگا نا اہل ہوگا اور نا اہل جو ہے امامت اور امام ہونے کا دعوی کرنے والا جو کرے گا وہ کافر ظالم اور غاصب ہے یہ شی حضرات کا یہ عقیدہ ہے تو گرامی قدر دوسری ان کی شرح یہ ہے کہ ہر امام کے لیے لازم ہے کہ وہ خلیفہ بھی ہو اس لیے کہ اہل شیعہ جو ہیں جب حضرت علی المرتض کرم اللہ اللہ وزالکریم کو امام امام اول مانتے ہیں تو اسی بنا پر انہیں خلیفہ اول بھی مانتے ہیں اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے جو گیارہ امام ہوئے ہیں شیعہ حضرات جو ہیں ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زمین کبھی خلیفہ سے خالی نہیں رہے گی تو ان شاء اللہ ہی تعالیٰ یہ, یہ چیزیں جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں تک اپنے اس دعوے میں سچے ہیں سب سے پہلے ان کی روایت جو ہے وہ سماج پروائیے گا اور ان کی ایک اور شرط بھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ امامت اور خلافت کے منصب کے لیے عصمت ضروری ہے پاک دامنی جو ہے وہ ضروری ہے جس طرح نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اس طرح امام اور خلیفہ کے لیے معصوم ہونا جو ہے شرط ہے یہ شرط اہل سنت و جماعت کے لیے نہیں ہے چوتھی ان کی شرط یہ ہے کہ امام اور خلیفہ کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاد کرے اور حدود اللہ کو نامز کرے اسلامی حکومت حکومت جو ہے اس کی حدود اربا کی حفاظت کرے اور زکوط وغیرہ وصول کر کے عدل و انصاف کے قیام کا وہ ذمہ دار ہوگا یہ ان کی چوتھی جو ہے امام کے لیے شرط ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کے علاوہ باقی دس ہیں جو ابھی تو نو ہیں دسویں کا تو صرف دعویٰ ہے باقی نو ہیں ان نو میں سے کسی ایک میں یہ صفت نہیں پائی جاتی لہذا ان کی شرائط کے مطابق یہ آئمہ نظام جو ہیں وہ پورے نہیں اترتے اور ان کے بارہ اماموں میں سے اگر کسی کی امامت کا انکار یا کسی دوسرے کو امام بنانا جو ہے ان کے نزدیک کوپر ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ ان کی کتاب اصول اکافی میں یہ بات موجود ہے اصول اکافی والا لکھتا ہے ان الحسن المختار قال قلت علیہ بی عبداللہ علیہ السلام جو علتو فداک و یوم القیامت تر اللذین قذبو علی اللہ قال کل من عظم اللہ انہو امام و لیس بی امام قلتو و ان کان فاطمیا علویا کانو کان پات می الین اصول کافی مالا لکھ مختار سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے میں آپ پر قربان آپ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ روزے قیامت یعنی قیامت کے دن تم ان لوگوں کو دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر بہتان بندہ فرمایا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے امام نہ ہوتے ہوئے دعو امامت کیا تو میں نے کہا خواب وہ فا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد سے ہو فرمایا ہاں اگر فاطمی اور علوی ہو یعنی وہ بھی کافر ہو جاتا ہے یعنی جو امامت کا مستحق نہیں اگر دعوی امامت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اگر وہ فاطمی ہو یعنی سیدہ فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اولاد ہو اور خواب و سیدنا علی المرتضا کرم اللہ وزالکریم کی اولاد ہو اگر ان دونوں میں سے بھی کسی کی اولاد ہو تو پھر بھی وہ طور پر ہو جائے گا وہ جناب والا اے اس, اے اس زمرے میں داخل ہو جائے گا کمر کے زمرے میں دوسری روایت جو, جو ہے بہار الانوار میں موجود ہے اور اس میں امام جا پر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اور اس پرابی جو ہے ابو یا ہے فرمایا تین آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ روک قیامت کے دن ہوں نہ ان سے گفتگو کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اب میں نے اصل یہ روایت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے میں میں نے بتلانا ہے کہ اہل بیت نظام کے جلیل القدر نفوس جو ہیں نفوس قدسیہ جو ہیں ہم جنہیں غوث کے مرتبے بار بار منتے ہیں بلی کامل مانتے ہیں اور جن کا خاص اہل بیت سے تعلق ہے ان کے نزدیک وہ لوگ کافروں کی شپ میں شمار ہیں اصل میرا آپ اس بات کو کبھی نہ بولیے گا اس حوالے کو کہ ان آئما حضرات کا میں نے نام پیش کرنا ہے جنہوں نے ان آئمہ کے مقابلے میں دعوی امامت کیا ہے تو دوسرا وہ جو کسی امام کا انکار کرے گا تیسرا وہ جو یہ گمان کرے کہ دونوں یعنی مدعی امامت جو ہے اور منکر امامت میں کچھ اسلام ہے یہ تینوں سے اللہ گفتگو نہیں فرمائے گا یہ بہار موجود ہے اور اسی طرح بہار بہار جگہ ایسی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اور اعتقادات شیخ صدوق نے بھی اس پر گپتگو کی ہے کہ جس نے دعوی امامت کیا وہ ظالم ہے اور جس نے کسی امام کا انکار کیا وہ کافر ہے اور اس نے یہ بات واضح طور پر لکھی ہے قاداتِ صدوق میں وہ کہتا ہے کال ساد کو من شکا پی کدائے و ظالمین لنا پا ہوا کافر یہ ان آئ کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ آگے فتوا صادر کر رہا ہے کہ جو شخص ہمارے دشمنوں اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے کپر میں شک کرے گا وہ بھی کافر اور یہ کپر کا بتوا کس پر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو امام نہ تھا لیکن اس نے دعویٰ امامت کیا وہ ظالم ملعن ہے کیوں? اس نے لکھا ہے پاما پاماندال امامتا فوا غیر امام ان پاؤ ظالمل آگے لکھتا ہے جس نے ناہل کو امام بنایا وہ بھی ظالم ملعون ہے وہ ہے ومن بازامتا غیر اہل پاؤ ظالم المل آگے جناب والا اسی طرح لکھتا ہے جس نے حضرت علی المرتضا کرم اللہ اللہ کریم اور ان کے بعد آنے والے آئماضان کے امامت کے دعوے کا انکار کیا اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے تمام پیغمبروں کی نبوت کا انکار کیا یہ اعتقاد شیخ صدوق میں یہ بات موجود ہے جی اور ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ کہہ رہا ہے شیخ صدوق جو ہے ان کا وہ کہہ رہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے تمام پیغمبروں کو مانا جس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم میں سے آخری امام کا منکر یوں ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمارے پہلے امام کا انکار کیا ہے. یعنی امام مہندی کا جو ان کے نزدیک جناب چھپے بیٹھے ہیں ان کا انکار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے علی المرتضا کرم اللہ عظی الکریم کا انکار کیا ہے اور حضور علی سلاسلام نے ارشاد برمایا میرے بعد بارہ خلیفے ہوں گے اور جن میں سے پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ و تعالی ہیں آخری خلیفہ امام مہدی القائم ہوں گے اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہے ان کی ناپرمانی میری ناپرمانی ہے جس نے ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو پھر جنابے والا اس نے میرا انکار کیا اور امام کیا صادق رضی دی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص ہمارے دشمنوں اور ہم پر ظلم کرنے والوں کو اور ان کے کبر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہے اور ظالم کون ہیں جنہوں نے ان عما کے مقابلے میں دعوی امامت کیا ہے وہ لوگ ظالم ہیں اور اسی طرح اصول کابی میں ایک روایت ہے کہ جس میں اپنے آپ کو امام کہا قیامت کو ان کا منہ کالا ہوگا یہ بات آپ ذین نشین رکھیے گا کہ ایسا دعوی کرنے والا جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے اس کا منہ کالا ہوگا اب دیکھ لیجئے گا کہ میں اب اس طرح بات ہوں کہ انہوں نے اہل بیت عزام رضوان اللہ تعالی ان کے کس کس افراد کو ظالم کہا ہے اور کس کس افراد کو انہوں نے کافر کہا ہے کس کس کا ایمان تباہ کیا ہے اور کس کس کا منہ کالا قیامت والے دن کیا ہے ذرا ان کی تفصیل کو سنیے گا پھر انشاءاللہ العزیز لذیذ تعالی فضی آگے بات ہوگی اور تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ شیعہ اگر یہ صحیح بانے کہ یہ صرف بارہ ہی امام ہے اور اس کے مقابلے میں جو ان کی عبارتیں ان کی کتبوں میں موجود ہیں جس کی زد میں اہم اہل بیت آتے ہیں تو پھر جناب والا اگر یہ اہل بیت کو بچائیں گے تو پھر اپنا ان کا سب کچھ چلا جائے گا اور سب سے پہلے دعوی امامت کرنے والے جو ہیں دعوی کرنے والے وہ ہیں محمد بن ہنسی یہ کون تھے محمد بن حنفیہ ان کے بارے میں شیعہ کی کتاب جو ہے نا شیعہ جو ہے اپنی کتاب امدت الطالب پی اصناب عل ابی طالب جو ہے اور یہ تصنیف ہے احمد بن علی الحسینی شیعہ کی وہ لکھتا ہے محمد بن انفیا زمانے میں آپ سے اور آپ حضرت علی المرتا کرم اللہ وز الکریم کی اولاد میں سے ماں سوائے حسنین کریمین کے سب سے افضل تھے ان کا وشال اکاسی ہجری میں ہوا اور ساٹھ یا ترسٹ سال کی عمر انہوں نے پائی ہے اور ان کے بارے میں یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ محمد بن ان جو تھے یہ رجال الدہر تھے عبادت وشجات وہ ہوا اب بولدے علی ابن ابی طاربادل حسن و حسین علیہ السلام یعنی ان دونوں کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ جو تھا وہ محمد بن ہنفیہ کا تھا اور محمد بن ہنفیہ جو ہے وہ جناب والا اولاد علی میں سب سے بزرگ ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود کہہ رہے ہیں خود یہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے ہاشیہ امداد میں تو دوسرے تنقید المیقال میں یہ بات موجود ہے امام ابو الحسن رضا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی محامدن اللہ تعالیٰ کی نا پرمانی ہر گز ہر نہیں کر سکتے اور راوی نے پوچھا محامدن کون ہے فرمایا محمد بن جا محمد بن ابی بکر محمد بن ابی حضیفا اور محمد بن ہنفیہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام جو ہے ذکر فرمایا یہ،, یہ چاروں نام حضرت علی المرتض کرم اللہ وزال کریم آپ کے جناب والا آپ کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ چار جو ہیں یہ کیا ہے محامید جن کی تعریف کی گئی ہے اور ان میں جناب والا محمد بن ابی بکر کا نام اور محمد بن جعفر کا نام محمد بن ابی حذیفہ کا نام اور محمد بن ہنپیا کا نام ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور اس طرح کے بہت سے حوالے جو ہے نا اگر میں صرف ان حوالوں کی طرف رہا تو پھر میں زیادہ الج جاؤں گا لیکن یہ بات جو ہے کہ آپ یاد رکھ لیں کہ ان کا یہ کال کی آن با فر علام کال قلط اللہ عز ملکیہ متردین کالا من کالا انامن کالا کل تو انکان و انکانا مین بولد علی علی ابھی تالب کالا و انکانا یعنی یہ جو دعوی کرنے والے ہیں اگر اولاد علی سے ہی کیوں نہ ہو اولاد علی سے بھی ہوں گے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا جائے گا قیامت کے دن ان کا منہ جو ہے وہ کالا کیا جائے گا اب دیکھ لیجئے گا کہ دعویٰ جو ہے محمد بن نے دعویٰ امامت کیا ہے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر کہا ہے امام تم نہیں ہو امام میں ہوں یہ دعویٰ جو ہے نا انہوں نے کیا ہے دعو امامد کا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو کے مقابلے میں جس کو اصول کابی نے روایت کیا ہے اصول کابی میں تقریباً یہ تین صفحے کی عبارت میرے سامنے موجود ہے اس کی جلد پہلی میں یہ بات موجود ہے جناب والا اور اس جو ہے اس دعوے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قال له محمد اللہ وتا پد اللہ علی علی ابن الحسین علیہ السلام یعنی یہ بہت لمبی عبارت ہے امام, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے دعویٰ جو ہے, کیا ہے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ امام تم نہیں ہو امام اپنے باپ کے بعد جو ہے وہ میں ہوں میں امام ہوں اور جناب محمد بن ہنزیہ نے گڑ گڑا کر دعا کی اللہ سے سوال کیا پھر اسود کو بلایا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان دونوں کا مناظرہ ہوا بیرمے بیت اللہ میں یہ دونوں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ دعوی امامت کا میں مستحق ہوں یا آپ مستحق ہیں حضرت جناب والا حجر بیت, بیت اللہ شریف کے اندر جا کر ایک, دو, ایک پہلے حضرت اسمد کو بلاتا ہے پھر دوسرا بلاتا ہے یعنی یہ اختلاف پیدا ہوا اور آج تک ایک برکا شیعہ میں ایسا ہے جو آج بھی محمد بن ہنٹیا حنفی, کو امام مانتا ہے سانی فرکہ جو ہے ان کو امام تسلیم کرتا ہے تو معلوم ہوا ان کے پتوے کے روح سے امام محمد بن حنفیہ جو ہے جو سید علی کرم اللہ عبد الکریم کے نور نور نظر تھے آپ کی اولاد میں سے ہیں آپ کے بیٹے ہیں اور ان کے فضائل میں سے یہ باتیں موجود ہیں کہ جناب والا چار ان کے, ان کے فضائل میں ایسی ایسی باتیں موجود ہیں کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اللہ جناب والا علم میں سب سے بڑے ہوئے تھے زہد میں ان کا, ان کا اپنا مقام تھا اور عبادت میں تو ایسے جناب سرشار تھے کہ ان کی مثال کوئی نہیں ملتی اور شجاع بھی بڑے تھے اس کے لیے تو بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ جناب وہ فرماتے تھے کہ یہ حسن حسین جو ہے اے آنکھوں کی مثال ہیں حضرت علی المرتا کرم اللہ وزال کریم کی اور محمد بن حنبیہ جو ہے وہ نا کی مثال ہے یعنی ان دونوں کے درمیان میں ہے تو ان کو ان کی عبادتیں تباہ کر دی ان کی ریاضت جو ہے وہ تباہ کر دی اور ان پر جناب والا ایسا ایسا جناب والا الزام لگا دیا ایسا الزام لگایا جناب والا ان کی عبادت بھی گئی ریاضت بھی گئی کافر ہو گئے ظالم ہو گئے جناب اور قیامت والے دن کالے منہ سے اٹھیں گے یہ اولاد علی کا حال شیعہ کر رہے ہیں محمد بن حنبیہ کا یہ حال جو ہے نا اے, کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اشیا فی تاریخ میں یہ بات موجود ہے جس کا مصنف محمد حسین شیعی ہے وہ لکھ رہا ہے کہ مذہب کسانیہ کے ظہور کے متعلق یہ صحیح ترین قول یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی نے شہادت کے چھ سال بعد ان کا ظہور ہوا اور ان کیسانیوں کا یہ عقیدہ کے محمد بن انبیہ امام تھے اور اس کا بھی چرچا اسی طور میں ہوا ایسا نہیں اس عقیدے کی جناب اشاد جو ہے علی مرتدا کر اللہ وزال کریم کی شہادت کے فوراً بعد ہوئی جیسا کہ شہرستانی کے کول سے ظاہر ہوتا ہے اور کول یہ ہے جو یہ کہتا ہے امامت کا ثبوت نس کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ اس قول کے قائلین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد امامت کے بارے میں اختلاف کیا بعد نے یہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد محمد بن انبیہ کے بارے میں امام کی نس ان کی طرف تھی اور یہ کہنے والے کیسا نیا ہے یعنی یہ بات پایا ثبوت کو جنابے والا پہنچتی ہے کہ انہوں نے اولاد علی کو بھی معاف نہیں کیا بلکہ اولیاء اولاد علی کے خلاف پتوے صدر کیے ہیں جو پتوے میں پہلے سنا چکا ہوں اور اس جیسے پتوے میں اور بھی جناب بیسوں جو ہے بیسوں پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت کی قلت کے بعد چند ایک پر جو ہے اتفاق کر رہا ہوں لیکن ایک بات سن لیجئے گا اب اس بات کو چھوڑ دیجیے گا کہ اہل بیت کے سب سے پہلے چشم و چراغ جو حسنین کریمین کے بھائی ہیں حضرت علی المرتضا کرم اللہ وج الکریم کے لخت جگر ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ان کی عبادت و ریاضت اور سب کچھ غارت کر کے ان کو کافر کر کے تو جناب والا ان کو جہنمی اقرار دیا ہے اور قیامت والے دن کالا منہ لے کر وہ اٹھیں گے محمد بن کے بارے میں اب دیکھ لیجئے گا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو جناب والا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں کے بیٹے ہیں اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے مقابلے میں انہوں نے دعوی امامت کیا ہے اب ہر دور میں اہل بیت کا کوئی نہ کوئی فرد جو ہے اس کی زد میں رہا ہے اب دیکھ لیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ جو ہے کون نہیں جانتا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے لگتے جگر ہے اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں اور انہوں نے دعویٰ جو ہے دعوی امامت جو ہے اپنے بھائی کے مقابلے میں دعوی امامت کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ ایک طویل عبارت ہے جو تفصیل خراط میں تقریباً سفا ڈیڑھ سفے کی عبارت ہے اس میں جنابے والا موجود ہے بہار میں موجود ہے اور جنابے والا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان کے مقابلے میں انہوں نے دعوی امامت کیا ہے اور ان کے فضائل میں بہت سی روایتیں جو ہیں موجود ہیں ان کے فضائل میں یعنی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں بہت سی روایتیں موجود ہیں اور ان کا مقام جو ہے وہ فراتِ والے نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کالا کہ اب صرف مقتل پی سبیر مسلوب ان محروخ بنار وہ لائک یا نازلی لو دق تو بنار سما اخرک تو بنارے ون اللہ اسلحہ بحاد ہل امت امرحا یہ کہتے ہیں جناب پراتے کوبی والا لکھتا ہے اے اس سردار نے کہا اے زائد تجھے خوشخبری ہو کہ تو اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے گا اور سوری چڑھایا جائے گا آگ میں جلایا جائے گا پھر اس کے بعد تجھے کبھی آگ نہ چھوئے گی اور میں اٹھا اور میں ڈرا ہوا تھا خدا کی قسم میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے آگ میں جلایا جائے پھر دوبارہ جسم کو تندرست کر کے آگ میں جلایا جائے اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کا حال بہتر فرما دے یہ خود جو ہے نا امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب والا یہ لکھا جا رہا ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے اور یہ جناب والا یہ روایت جو ہے ان کے بارے میں موجود ہے اور ان سے مذاق کرنے والا جو ہے حضرت رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حضور علیہ اللہ سلام نے افسوس کیا اور ان سے مذاق کرنے والے کے لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بدوا جو ہے تاریخ آئمہ میں یہ بات موجود ہے یعنی امداد الطالم میں امداد المطالب میں, میں یہ بات موجود ہے وہ کہتے ہیں جب حضرت زید رضی اللہ و تعالیٰ کو سولی پر چڑھائے گے تو ایک شخص نے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے جس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو سولی دی گئی تھی لگ کیے فرما رہے تھے انہوں افسوس یہ لوگ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت آپ کی عمر ترتالیس سال کی تھی اس حساب سے آپ کی ولادت جو ہے سن اسی ہجری میں معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا بدن مبارک جو ہے وہ دار پر چڑھایا گیا مکڑی نے جالا لگا کر ان کی شرمگاہ کو چھپا دیا ان کی شہادت پر جناب والا ایک شخص نے تمشر کرتے ہوئے مزاق کرتے ہوئے دو شیر کہے جس سے اس کی مذمت جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو کی مذمت جو ہے مقصود تھی تو امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ان شیروں کو سنا تو دعا فرمائی اے اللہ اگر شیر کہنے والا جھوٹا ہے تو اس پر تو اپنے درندے کو مسلط فرما اس کے کچھ دنوں بعد وہ شخص کوپا کی طرف جانے لگا راستے میں ایک شخص آئے ایک شیر آیا تو شیر نے اس کو پھاڑ ڈالا امام جابر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہا الحمدللہ الحمد للہ ماں بادہ نا وہ اس خدا کا شکر ہے جس نے وہ بات پوری کر دی جس کا مجھ سے وعدہ کیا تھا تو معلوم ہوا امام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دعوی امامت جو ہے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کیا تھا تو ان کے بارے میں امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ دعائے خیر برما رہے ہیں اور ان کی توہین کرنے والے کے خیر لیے بد دعا پر مارے ہیں اس کو جناب جانوروں کے کھانے کی بد دعا دی جا رہی ہے اور ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خام میں تشریف لا کر اس درخت کے ساتھ جس نے جس پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو جناب سولی پر لٹکایا گیا تھا اور اس درخت سے ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب والا کیا کر رہے ہیں آپ انہ راجعون پڑھ رہے ہیں لیکن کیا کیا جائے اس ملعون فرقے کا جس نے اس چیز کا بھی حیا نہیں کیا کہ ہم امام بکر رضی اللہ تعالی انہوکھا انہوں کو امام تو مانتے ہیں امام برحق مانتے ہیں معصومان الخطا مانتے ہیں اور ان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کی جا سکتی تو وہی جو ہے امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں دعائیں خیر فرما رہے ہیں اور یہ ان کے ان کو کافر اقرار دے رہے ہیں ان کو جناب والا جہنمی اقرار دے رہے ہیں ان کو ظالم اقرار دے رہے ہیں اور ان کو قیامت والے دن سیا منہ لے کر اٹھنے والا اقرار دے رہے ہیں ان کی مانے یا آئمہ اہل بیگ کی مانے ہمارے لیے تو آئمہ اہل بیگ جو ہیں وہ بلیے کامل تھے اور مقام غصیت پر پائے تھے اس لیے ہمارے لیے ان کی بات ماننا جو ہے زیادہ معتبر ہے اور ان لوگوں کو یہ خود جو ہے ان کے پر کو سے اللہ واصلے جہنم ہوں گے اور آپ دیکھ لیں حضرت امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے بہار لنوار میں یہاں تک فرمایا ہے کہ میرے چاچا زید جو ہیں ان شہداء کی مانند ہیں جناب والا جنہوں نے حضور علیہ السلام و اور حضرت امام حسنین کری کے ساتھ جام شہادت کو موجود فرمایا ہے یہ قول امام جا پر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بحار الانوار میں موجود ہے اس کی جلد, جلد نمبر چھیالی پر موجود ہے الرضا میں موجود ہے اس کی پہلی جلد میں موجود ہے تو جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اپنے چاچا محترم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بائی امام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے لگتے جگر ان کے خون اور ان کے بیٹے جو ہے ان کے بارے میں کہہ رہے یہ تو ان شہدا کے جیسے ہیں جنہوں نے حضور علیہ سلاد و سلام کے ساتھ جناب والا جنگ جناب کی مالیت میں جنگیں کی اور شہید ہوئے ہیں جیسے جنگ بدر کے شوہادا ہیں جنگ احد کے شوہادا ہیں دیگر غزوات کے شوہادا ہیں اسی طرح حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ کو شہید مان رہے ہیں جیسے شہید, شہید کربلا کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہونے والوں کا مرتبہ ہے نا اس طرح حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ مان رہے ہیں لیکن یہ بدبخت بخت بےمان جو ہیں ان کو کافر اور ظالم اور معلوم نہیں کن کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں ان کو کبھی تو کالا منہ لے کر قیامت والے دن اٹھنے والا یاد کر رہے ہیں تو جب یہ یہی لوگ جو ہے قیامت والے دن محبت محبت علی کا دعویٰ کریں گے حضرت حسنین کریمین کی محبت کا دعویٰ کریں گے امام زین العابدین کی محبت کا دعویٰ کریں گے امام باقر کی محبت کا دعویٰ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ان سے منہ پھیر لیں گے ارے بدبختو ارے ظالم حضرت علی فرمائیں گے میرے بیٹے محمد بن ہنڈیا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا ان پر فتوا لگا دیا ارے امام امام زین العابدین منہ پیر لیں گے ارے میرے چاچا نے کیا بگاڑا تھا تمہارا تم لوگوں نے پتوا دے دیا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے منہ مو موڑ مو لیں گے کہ میرے بھائی کا کیا قصور تھا کہ تم لوگوں نے فتوا دے دیا ہے ان کے خلاف ارے صرف یہی تک بات نہیں ہے کہ امام حضرت زید شہید رضی اللہ تعالی ان ہو جو ہیں ان کے بارے میں پتوا دیا ہے اور حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ ان جو ہیں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے جنتی ہونے کی ضمانت اٹھائی ہے اور امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کی خبر سن کر آنسو سے اپنی داڑھی ترک ترک کر لی تھی جن کے لیے امام جافر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس قدر رو رہے ہیں اور جنت کی بشارت دے رہے ہیں تمہاری مانیں تمہارے مراسیوں کی بات مانیں ارے یہ مراسی جو ہیں مراسی یہ ڈگا لگانے والے جو ہیں پنگ اور چرچے پینے والے جو ہیں ان کی بات مانے یا اس چراغ کی بات مانے جن کا نام امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ ہم تو امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں مراسیوں کی بات نہیں مانتے مراسی ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور حضور علاسلام کا یہ فرمان بہار الانوار میں موجود ہے جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ لکھا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور وہ لوگ تو جنت میں جائیں گے ان پر بتوا لگانے والے یقین جہنم میں جائیں گے یہ ماتمی جہنم میں جائیں گے کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ماتمی کی دوبر میں آگ ڈالی جائے گی اور آگ ڈال کے ہی جن جہنم میں ڈالا جائے گا تو گرامی قدر یہ تو تھا دعویٰ جو ہے ان کا جو ہے وہ اس کا رد میں نے کر دیا ہے اور اگر ان کے دعویٰ جو ہے اس کو دیکھنا ہو تو اصول کافی میں جنابے والا وہ روایت موجود ہے جس میں انہوں نے دعویٰ امامت کیا ہے اور اس دعویٰ پر جناب والا اور پھر اصول کابی میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو رد فرما دیا اور دلائل قاہرہ سے رد کیا جس کا اصول کافی جلد پہلی کتاب الحجت بابل افطرار اس میں جناب والا بہار الانوار میں یہ بات موجود ہے اور اس میں یہاں تک ان کے الفاظ موجود ہے کہتے ہیں ابو جا تم کو معلوم ہونا چاہیے جب میں دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا تو میرے والد بزرگ جو ہیں میرے منہ میں لکما دیتے تھے عمدہ جنابے والا گوشت کی بوٹیاں مجھے کھلاتے تھے گرم لکموں میں پھوک کر ٹھنڈا کرتے تھے تاکہ گرم نہ کھاؤں یہ شفقت ہی میرے حال پر جب اس پر جب کھانے کی گرمی تیرے لیے برداشت نہ کرتے تھے تو کیا دوک میں میرا جانا برداشت کر لیتے بھائی طور پر اس عمر میں تم آگاہ ہو کہ کیا مجھے اس کی خبر نہ دی ہاں جی یہ باتیں جو ہیں دونوں بھائیوں میں ہوئی ہیں اور اس کے لیے بہت لمبی یہ عبارت ہے اور یہ امام زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو بہت سی دلیلیں دی ہیں اپنے جناب امام ہونے کی اور اپنے بھائی کو ایسے طریقے سے رد کیا ہے اور یہ نہیں کہ جنابے والا یہ شیعوں شیعوں نے جنابے والا یہ گھڑی ہے بلکہ بھائی بھائی کے سامنے بیٹھ کر کیا رہا ہے بھائی ارے دعوی امامت میرے لیے ہے کیونکہ باپ کی مہربانی میرے ساتھ تھی باپ کی شفقتیں میرے ساتھ تھی باپ کی جناب محبت میرے ساتھ تھی الفت میرے ساتھ تھی اور یہی بات جو ہے جناب والا کاپی والے نے لکھی ہے یہ شرح اصول کافی جو ہے اس میں بھی جناب والا یہ بات موجود ہے اور مقاتل الطالبین میں یہ بات موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول فرمایا میرا بیٹا زید حق عالم دار ہوگا اور اس کے لیے جناب والا آپ دیکھ لیں کہ اس میں اس بات کو بڑے شد و مد سے بیان کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کہ اولاد میں سے آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے پہلے ان کے ان کے نزدیک دعوی امامت کرنے والے کو انہوں نے کابر بھی کہا ہے اور اور جناب والا معلوم نہیں کیا کیا الباعت استعمال ان لوگ یہ لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں سب سے پہلے میں نے محمد بن حنفیہ کا نام لایا پھر اس کے بعد جو ہے امام حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آیا ہوں اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد یہ نہیں کہ ایک وہی تھے بلکہ بلکہ آپ دیکھ لیں کہ محمد بن عبداللہ اللہ ال معروف کا مقام اور انہوں نے حضرت امام جا پر رضی اللہ تعالی انہوں کے مقابلے میں دعوی امامت کیا ہے جو ان کو ان کو جنابے والا ان کی کتابوں میں موجود ہے اور وہ جو والا حضرت علی کرم المرتعلہ وزال کریم کے دو صاحبزادے تھے ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو امام کے صاحبزادے تھے امام زین العابدین امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے امام باقر باقر رضی اللہ تعالیٰ نو کے صاحبزاد تھے امام جا پرساد رضی اللہ تعالیٰ ہو ابھی دوسری طرف لے جائیے گا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کے بیٹے تھے حضرت حسن مسنا اور ان کے بیٹے تھے عبد اللہ ان کے بیٹے تھے محمد ال معروف نب ہاں جی یہ انہوں نے امام جا پرساد رضی اللہ تعالی انہوں کے مقابلے میں جناب والا دعوی امامت کیا ہے ہاں جی اور یہ دعو امامت جو ہے اور دیکھ لے اور انہوں نے بڑے شد مد سے ان کے خلاف دعوی امامت کیا ہے اور وہ ذوال حیدری جو سیدنا علی المرتضا کر اللہ وزال کریم کی ملکیت تھی اور جس کے مالک جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور وہ اپنے آبا اجزاء, اجزاء سے ہوتے ہوئے وہ نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی تھی ان کے پاس تھی اور وہی دعویٰ کرنے والے ہیں جیسا کہ جناب بہت سی کتابوں میں مقاتل الطالبین میں اصول کافی میں جلد پہلی میں یہ بات موجود ہے اور جناب والا دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے تو ان کے دعوے کے مقابلے میں تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے دعویٰ کیا ہے انہی کے بارے میں امداد المطالب میں امام جا صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو امام مہدی اقرار دیا ہے یہی ہیں نہیں یقین نہ آئے تو امداد الطالب پی ایم صاحب ابی طالب جناب والا اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا اس کا صفحہ نمبر دس ایک سو چار پر یہ موجود ہے اور یہ کمبھ کی چھپی ہوئی ہے تو اس میں ان کو امام مہندی اقرار دیا جا رہا ہے امام جہاں صادق رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کو امام مہندی اقرار دیں اور تم لوگ جہنمی اقرار دو ان شاء اللہ لذیذ بدلے گی تعالیٰ اس پر پھر گفتگو ہوگی اور جتنے امہ اظام گزرے گزرے ہیں سب ہر ایک کے مقابلے میں اہل بیت میں سے دوسرے نے دعویٰ جو ہے امامت کیا ہے تو میں کہتا ہوں اگر یہی امامت جو ہے منسوخ میں من تو پھر یہ دعویٰ کرنے والے تمہارے فتوے کے روح سے کاپر ہیں اور یہ ظالم ہیں یہ جہنمی ہے ان کے منہ کالے ہیں تو تم اپنی بات بتلاؤ کہ ان کو یہ فتوے کی زد میں لا کر تمہارا کیا حال ہوگا آؤ اپنی اس بت عیدگی کو چھوڑ کر اہل بیت کو گالی دینے کے اس, اس فیل کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت کی ساتھ میں شامل ہو جاؤ اہل بیت کی بھی جو ہے تعریف کرتا ہے اہل سنت اور اہل بیت کی عظمت کو سلام کرتا ہے اہل سنت جو ہے سننی اہل بیت کی عظمت کو سلام کرتا ہے ہر ایک کی عظمت کو سلام کرتا ہے کسی کو گالی نہیں دیتا کسی کے خلاف زبان درازی نہیں کرتا ان کو سب کے سب کو بلی کامل سمجھتا ہے اللہ کے محبوب بندے سمجھتا ہے اللہ کے مقرب بندے سمجھتا ہے اللہ کے ولی مانتے ہیں سنی جو ہیں اور ان کو مقام غصیت پر فائد مانتے ہیں یہ اللہ کے محبوب بندے تھے ہم تو کہتے ہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے جب تک نماز میں یہ نہیں کہتے اللہ مسلح محمد وعلی آل محمد تو ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی لیکن تم ہی بدبخت ہو کہ ادھر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو ادھر اہل بیت کے چشم و چراغوں پر اوپر کے پتوے لگاتے ہو انہیں جہنمی اقرار دیتے ہو انہیں جناب والا دوز کی اقرار دیتے ہو انہیں جناب والا کابر کہتے ہو انہیں جناب انہیں، انہیں تم جناب کالا منہ کے آمد کے دن ان کا منہ کالا ہوگا یعنی رسوا ہوں گے اور ایسے ایسے القاب دیتے ہو اللہ سما معذ اللہ لیکن الحمد رب العالمین ہم ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے امام احمد رضا صاحب بادل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے تیرا سب گرانہ نور کا یہ میرے امام کا درس ہے یہ میرے امام کا فتو ہے یہ میرے امام کی محبت ہے ہمارے ہمیں تو درخت یہ دیا گیا ہے کہ اہل بیت کا جہاں نام آ جائے اپنے سر جکا لو ہم اہل بیت کی بھی محبت کا دعوی کرتے ہیں ہم اہل بیت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں او مسئلہ امامت اور خلافت میں جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے وہی حق ہے اگر یہ حق نہیں ہے تو فقیر اسی, اسی جگہ موجود ہے آؤ آ کے میں میرے ساتھ گفتگو کر لو اور انشاءاللہ اس گفتگو میں ہر امام کے مقابلے میں دوسرا امام میں لے کر آؤں گا فصوا تم لوگوں نے لگانا ہوگا پھر دیکھوں گا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے تمہیں کیا کہتی ہے تم خود جہنمی ہو اور مراسی ہو اس بات کو چھوڑ دو بلکہ امت محمدیہ امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہتے ہوئے محب اہل بیت بن جاؤ اور محب صحابہ بن جاؤ اور تمہاری نجات ہو جائے گی اگر تم نے صحابہ کو چھوڑا پھر بھی واسل جہنم ہوں گے اگر اہل بیت کو چھوڑا پھر بھی واسل جہنم ہوں گے آؤ سنیوں کے ساتھ مل جاؤ جو محبت اہل بیت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور محبت صحابہ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم کسی کے غستاخ نہیں ہر ایک کے در کے ذدا ہیں ہر ایک کی بات ماننے والے ہیں اور ان شاء اللہ کسی دوسرے درس میں باقی امہ اظام کے نام جو ہیں کہ کس کس نے کس کس کے خلاف دعو امامت کیا ہے اور ان, ان کے خلاف شیعہ کا کیا کیا فتویٰ ہے اور شیعہ کتب ان کے فضائل کیا کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے بدمزوں سے ہمیں بچائے وما علیہ الم عزت آپ نے فرمایا کی اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ للہ سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نا ہے عبرت رسول اللہ کی تو محبت الحمدللہ سنی اہل سنت و جماعت سنی مریلی ہی وہ, وہ جو ہے جن کے پاس ہابا کی محبت بھی ہے اور اہل بیتی اتہار کی محبت بھی الحمد رب العالمین تو نہ ہم جو ہے وہ صحابہ پر کوئی تبرا کرتے ہیں نہ اہل بیت پر کوئی تبرا کرتے ہیں تو وہ لوگ کے جو اہل بیت کی محبت میں جو ہے وہ آ کر صحابہ کو گالی دیتے ہیں انہیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے اس عمل کو کہ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کی ہے اور اہل بیت نے صرف یہ جو مولویوں کی جو ہے وہ جو ہے وہ, جو ہے وہ جو روٹی باتیں سن کر کیوں اپنی آخت خراب کرتے ہو بھائی ابھی بھی وقت ہے سمجھ جائیں اور ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور مدالی کرم اللہ وجہ الکریم کو چاروں کو حکمان مان کر سنت و جماعت کا دامن تھامے اور اپنی،, اپنی قبر و آخت کو, کو نہ صرف روشن کریں بلکہ اپنے آپ کو جو ہے نمکی آگ سے بھی بچائیں تو بر ہمارا تو دعوی ہمارا تو جو ہے وہ کام ہے حق بات پہنچا دینا آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور ہم سب بھی جو ہیں وہ پہلے پیت اور صحابہ دونوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں اور نے آپ کو اس آگ سے بچا لیں گے جس کا ایندھن انسان اور جو ہے پتر ہوں گے تو بھائی کسی ایک صحابی کو بھی انکار کیا تو پھر جو ایندھن کی آگ فار ایور کے لیے ہے وہ آگ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی تو ابھی سوچیں ابھی غور و فکر کریں تحقیق کریں پڑھیں خام خواہ جو ہے وہ صحابہ پر تبرا کرنا کیونکہ جی فلاں جی موروی صاحب نے کہا فلاں یہ ہو گیا فلان بیٹھیں بات کریں تحقیق کریں تو ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے اور آپ بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اللہ کرے ایسا ہی ہوگا ملاحت اللہ تعالیٰ عمل میں اور وہ شیعہ ساتھ ہی م... آ... روم گیا چلو میں نے جو ہی باتیں کیڑے آرام سے بیٹھا ہوا تھا چلو <laughs> بھائی ہمارا کام ہے اس کو کہنا آپ کس ٹائپ کی گائیڈنس آپ ڈھونڈ رہے ہیں بھائی جی جی ایم ٹی ایس بھائی آپ نے وہاں پر ریپلائی کی ہے آپ تو جی सवाल مند بھائی آپ کا کیا سوال کیا ہے آپ سوال تو کریں نا مدد ہے روم میں ان آپ سوال تو کریں آپ اوپر آئیں گے اب اپنا ہینڈ ریز کر لیں مائک کے اوپر آ کے سوال کر لیں بھائی جو آپ سے پوچھنا کیا خیال ہے اچھا چلیں صحیح ٹھیک ہے تو ہاؤ فیمل شوڈ پریکٹس نماز اکارڈنگ دس جمیت جماعت آپ عورت کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں حضرت آپ ہیں روم میں تو یہ عورت کی نماز کے بارے میں پوچھ رہی ہیں کچھ سسٹر ہیں تو کیا عورت کی میرے خیال سے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی نماز جو ہے وہ مرد کی نماز سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے تو اچھا آپ نیو مسلم ہیں آرزو مند آپ آپ نیو مسلم ہیں اچھا ماشاءاللہ تو تو کتنا عرصہ ہوا ہے آپ نے آپ کو اسلام قبول کیے ہوئے جی جی بالکل ٹیکسس میں بڑا جو ہے نا دیر سے آتا ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ یہاں پتہ سبھی کو آتا ہوگا لیٹ سکے اور آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہے وہ کیا آپ کون سے اس میں تھے قریب ایک سوال ہونے والا کوئی بھی ایک سال ہونا اچھا ماشاءاللہ ایک سال ہونے والا ہے چلے ماشاء آپ کو مبارک ہو اللہ تعالی آپ کو دین متین پر اور جو ہے اسی پر آپ کو موت دے اور ہم سب کو اسی پر موت دے حمید ہندو اچھا تو آپ اچھا آپ ہندوستان سے ہیں اچھا اچھا اچھا, اچھا, اچھا تو آپ کیسے یعنی کہ جو ہے وہ آپ کو کسی نے دعوت دی یا کیا ہوا آپ نے کوئی کتاب پڑھی آپ بتانا پسند فرمائیں اور آپ ہندوستان میں کون سے ایریا سے ہیں اگر آپ یہ بھی بتانا چاہیں تو اور آپ نے آرز و مند پاکستان لکھا ہوا ہے تو میں سمجھا کہ آپ پاکستان سے ہیں بھارت تو چونکہ یہاں پہ ہمارے ہیں یہ ایم ٹی ایس بھائی بھی ہیں جناب لائق صاحب بھی ہیں نہیں خاک صاحب آپ تو فکر نہیں کریں جناب تو فضرت آپ روم میں ہیں یہ عورت کی نماز کے بارے میں میں جو ہے وہ پوچھ رہی ہیں ایک نیو نیو مسلمہ ہیں تو اگر ان کو جواب دے دیا جائے تو یار سوئی ستاری بھائی جو ہے یہ جواب بھی نہیں چاہیے ابھی آ نہیں چلے قرآن پڑھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ادھر سارے حنفی ہیں جی جی مجھے اس جماعت کے بارے میں جاننا ہے کون سی جماعت کے بارے میں آپ نے جاننا ہے آپ اصل میں تفصیل سے کوئی بات بتائیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس پر جامع صاحب انشاءاللہ بات کرتے ہیں کوئی بھی انہوں نے بہت لمبا ایک بیان کیا تھوڑا آرام حضرت پر مارے یار اصل میں وہ ٹیکس بازا وہ نظر نہیں آتے میں اہل حدیث کے مطابق گھر نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا ادھر کوئی امام ہے گائیڈ دینے کے لیے میں اہل حدیث کے مطابق اگر نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا ادھر کوئی امام ہے گائڈنس کرنے کے لیے آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ اگر اہل حدیث کے مطابق نماز پڑھنا چاہیں اور حنفی اچھا وائس لیٹ آ رہی ہے اور مجھے ٹیکس میرے خیال سے لیٹ آ رہا ہے I don't know yet کی کون سی جماعت ہے جی ہم تو آحر سنت وہ جماعت ہیں بھائی آحر سنت اور اہل سنت ہی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم ہے پکڑ لو علیکم بسنتی ہی و سنت خلاف راشدین اور اہل حدیث جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث ہونا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اگر تو یہ کہا جائے کہ دیکھیں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیسے کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اگر تو آپ یہ کہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل ممکن نہیں ہے جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ ممبر شریف کے اوپر آپ نے نماز بھی مطلب پڑھی ٹھیک ہے اور جی انشاءاللہ اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے لیے جو ہے وہ اپنا سجدہ بھی طویل کر دیا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسین آپ کے کندھے پر تھے تو آپ نے جو ہے نا وہ سیدا بڑا طویل کر دیا ٹھیک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نکاح بھی جو ہے وہ آپ نے زیادہ کیے ٹھیک تو اس طرح جو ہے وہ اور بھی حدیث ہیں ٹھیک ہے تو سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے لیکن ہر حدیث جو ہے وہ سنت نہیں ہوتی تو میں جو ہے وہ اور, اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آر سنت بنو کہ سنت میری اور میرے صحابہ کی سنت کو جو ہے وہ مطلب پکڑو ٹھیک ہے حدیث جو ہیں وہ تو مطلب ذائق بھی ہوتی ہیں موضوع بھی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہر حدیث کے اوپر عمل جو ہے وہ ممکن بھی نہیں ہے انشاء اللہ تو آپ مطلب عورت کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا سوال ہے اگر آپ سوال کریں تو انشاءاللہ علامہ صاحب جو ہے اس کے اوپر مطلب جو ہے وہ بات کریں گے تو آئے حضرت ان کو اگر آپ جو ہے عورت اور مرد کی نماز کے بارے میں کچھ مطلب بتانا چاہیں تو مما جی آپ کے لیے فری کرتا شکریہ تو شاید عورت کی نماز کے حنفی طریقے کے بارے میں جانکاری چاہیے اچھا حنفی نہیں ہنفی مجھے پتا ہے اچھا آپ کو ہنفی جو ہے وہ پتا ہے تو پھر آپ کو کس کے بارے میں جانکاری چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہنفی دا وے جو ہنفی مجھے اس جماعت کے لیکچر اچھے لگے تو میں ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل کون سی جماعت کی آپ بات کر رہی ہیں آپ کچھ بتانا چاہیں گی کون سی جماعت تو غالباً انہوں نے حضرت کا جو ہے وہ مطلب بیان سنا تو اس پر کہہ لیا کہ تمہیں لیکچر اچھے لگے ہیں اس روم میں اچھا اس روم میں تو ہم تو ہر سنت میں جماعت ہیں اور ہم جو ہے وہ حنفی ہیں ہم تو جو ہے وہ حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں آپ جو ہے وہ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جی وائس آف آرسن جمع جی <تصال> تو اس ہم تو مطلب صاحب حنفی ہیں اور دیکھیں جو حناف ہیں جو حنفی ہیں ان کا اتھینٹک سب سے زیادہ جو ہے وہ نماز کا طریقہ اس لیے بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے آپ نے جو ہے وہ اچھا تو آپ نے جو ہے وہ خود صحابہ سے جو ہے وہ مطلب آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور آپ نے صحابہ کو جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے ہوئے جو ہے وہ خود مطلب ابزرو بھی کیا ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک لنک دیتا ہوں آپ اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ان شاء اللہ تعالی پر ہم نے جو ہے وہ ساری جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ یعنی جو حنفی صلات میں جو عمل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو جو عمل ہوتا ہے اس کے اوپر احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے ہر ایک ایک, ایک, ایک ایکشن کے اوپر یہ میں آپ کو لنک دیتا ہوں آپ اس کو اس پڑھ لیں انشاء اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ احادیث آپ پڑھ لیں گے آپ اردو پڑھنی آتی ہے یا انگلش آپ کے یہاں پر آپ کے یہاں پر مدنی چینل آتا ہے آپ اس کو بھی واچ کیا کریں انشاءاللہ شاء اللہ وہاں پر بھی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ روم میں اور ان کا سوال نماز کے بارے میں ہے اور نماز کے کس پہلو پر یہ پوچھنا ہیں کس پہلو پر تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کون سا پہلو یہ میں نے چونکہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا کہ یہ ہنسی طریقے سے جانتی ہیں کہ کیسے نماز پڑی جاتی ہے آپ لکھیں نی جی تو اگر یہ ہن بھی طریقے سے نقوی تو دیو بندی ہیں وہ بھی تو نہیں ہے نقوی تو دیو بندی ہیں ندوی تو خود ایک فکری بچی ہوئی بہرحال اگر آپ سوال کریں کہ نماز کے فلاں پہلو جو ہے مجھے حدیث سے ثابت چاہیے تو میں انشاءاللہ اس کے متعلقہ حدیثیں جو ہیں نا آپ کو صحیح حدیثیں انشاءاللہ شاء آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ تحریر تصویر تحریمہ کے لیے چاہیے ہاتھ باندھنے کے لیے چاہیے یا کوئی سورج فات کے لیے چاہیے آمین کے لیے یعنی جس پہلو پر آپ آپ جس پہلو ایک پہلو کا آپ نام لیں تو میں انشاءاللہ اس پر تو روشنی ڈال سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ مجھ سے بہتر ہوگا کہ یہ رضوان جو ہیں آپ سے بات کریں مجھے تو بتلانا پڑے گا کہ فلاں پہلو پر مجھے جو ہے نا ثبوت چاہیے کہ آپ لوگ ایسے کرتے ہیں نماز میں اس کے لیے کون سی دلیل ہے میں ان وہ ضروری مہیا کر سکتے جزاک اللہ کا